السلام <سؤال> علیکم مفتی صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ آفس میں یہ جو مرد حضات ہیں یہ کام کرتے ہیں وہاں ہندو بھی ہوتے ہیں یعنی ہر مذہب کے ہوتے ہیں تو کیا ہندوؤں سے اچھا سلوک کرنا اچھے سلوک سے مطلب کہ بات چیت اچھے طریقے سے کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ ان سے بات چیت اچھے طریقے سے کریں گے تو ان پر امپریشن جو ہے مسلمانوں کا کہ یہ لوگ نہیں اچھے تو وہ اچھا ہونے کا ہے خیال ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے بہت شکریہ امینا بہن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ امینا بہن یہ ہے کہ مسلمان کسی سے بھی جب بات کرے گا تو بات اچھی ہی کرنی چاہیے یہ تو کوئی بھی مسلک والا ہو دین کا معاملہ اپنی جگہ ہے اس میں اصلیت بھی ہونی چاہیے سختی بھی ہونی چاہیے لیکن دیہوی معاملات میں جب اس چیز سے آپ بات کریں گے تو اس طریقے سے بات نہ کریں کہ وہ ہماری شریعت پر یا آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے وہ اعتراض آئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق جو ہے وہ کفاط بھی مشہور ہے اور ہمارے اولیاء اکرام نے کفار کے ساتھ جس طریقے سے اس نے سلوک کیا وہ حسن سلوک اپنی جگہ ہے وہ اسی طریقے سے اسلام کا ایک ترا امتیاز ہے وہ اس میں اسلام نہ جانور میں بھر کرتا ہے نہ کاخر میں حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ ہے اسلام کی رحمت مومن کی مربت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے جہاں لیکن جب یہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں وہ اصلیت بھی ہے اور سب کچھ وہاں مربت نہیں ہوتی لیکن دیاوی معاملات میں ان سے بات کرنا ان سے برتاؤ کرنا جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسا ہمیں اسلام میں درس دیا ہے کوئی بھی ہو جو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ہاں اس کا ادب اس لحاظ سے کہ وہ غیر وسلم وہ تو حرام ہے لیکن ایک دنیاوی لحاظ سے ایک ایز انسان اس کے ساتھ اچھی زبان کے ساتھ بولنا یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے اس کو بار قائم رہنا چاہیے جی ایم نیا انڈر اسکول تھری بھائی